السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ الحمد اللہ واشد اللہ واشد اللہ محمد رسول اللہ وسلم و صحابی وسطنت مکرم سامعین ارکان اسلام کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے ارکان اسلام کے جو شروع کے تین ارکان ہیں کلمہ شہادت نماز اور زکوٰۃ ان تینوں پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے آج اسلام کے جو دو ارکان باقی ہیں ایک تو رمضان کے روزے رکھنا اور دوسرے بیت اللہ کا حج کرنا ان پر انشاءاللہ شاء ہماری گفتگو ہوگی لیکن اس سے پہلے دو اعلان آپ لوگ سماعت فرما لیجئے پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ کے بغل میں کیمپ فورٹین میں کل ایک پروگرام ہو رہا ہے جس میں جبیل دعوا سنٹر کے دعات کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ سے مدینہ یونیورسٹی سے ایک شیخ تشریف لا رہے ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب ان کا بھی درس ہوگا ان کا بھی بیان ہوگا انشاءاللہ شاء اس میں بھی آپ لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے عشا کے ماد وہاں پڑھیں اور عشاء کے بعد انشاءاللہ شاء پروگرام شروع ہو جائے گا دوسرا اعلان یہ ہے کہ جمعہ بیس دسمبر اور اکیس دسمبر جول ڈاوا سنٹر میں عصر کے بعد سے لے کر کے رات ساڑھے آٹھ بجے تک دور علمیہ منعقد ہو رہا ہے دو دنوں کے لیے جمعہ اور ہفتہ عصر کے بعد اور اس کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ہے وہ ہے مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے بارے میں دجال کی تباہ کاریاں دجال کے فتنے اور اس کے نقصانات ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور جو تدریسی فرائض انجام دیں گے وہ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب ہیں جو کیمپ میں جن کا پروگرام ہوگا وہی انشاءاللہ یہ دور علمیہ بھی منعقد کرائیں گے اس لیے آپ لوگوں سے اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے آمد آمد آمد رب العالمین اسلام کا چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا روزے ہر شریعت میں تھے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ہر امت پر اللہ اقبال روزوں کو فرض کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا قطبہ علکم السیام کما کتبہ اللہ قبل اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے کیا مقصد ہے روزے کا تقوی؟ لا لالحکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے جیسے رمضان میں دل میں اللہ کا تقوا رہتا ہے کچھ حد تک اللہ کا ڈر رہتا ہے ہر روزے دار کے اندر اس لیے اگر کہیں اکیلے میں ہے تنہائی میں ہے تو بھی پانی نہیں پیتا کھا نہیں کھاتا اللہ تعالی کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے کہ اگر کھانا کھا لیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا پانی پی لیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا تو نہیں کھاتا پیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے لیکن یہ تقوی صرف رمضان میں دن میں نہیں ہونا چاہی. رہنا چاہیے بس ہمیشہ تقوی رہنا چاہیے ہمارے اندر لال رقم ترتخون رمضان میں غیر رمضان میں رمضان کی راتوں میں دیگر مہینوں میں ہمیشہ کام کے دوران چلتے پھرتے ہمیشہ انسان متقر ہے اللہ البرامن کا تخوا اس کے اندر رہنا چاہیے یہ تقوی اگر پیدا ہو جائے تو انسان کوئی برائی نہیں کرے گا سیدھے راستے پر چلے گا نہ کوئی رشوت لے گا نہ گرم کرے گا نہ خیانت کرے گا نہ کوئی چوری کرے گا نہ ڈکیتی کرے گا نہ کسی کا حق مارے گا نہ کسی کا حق کھائے گا نہ کسی کو ستائے گا نہ کسی پر ظلم کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کا تقوہ پیدا ہو جائے تو اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حساب دینا ہم کو موقع مل گیا تو انسان چوری کر لیتا ہے خیانت کر بیٹھتا ہے انسان رشوت لے لیتا ہے, سود کھاتا رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا تخوہ اگر اس کے دل کے اندر ہوگا تو ان تمام برائیوں سے انسان دوری اختیار کرے گا تو تقوا کے لیے اللہ رب میں روزہ فرض کیا اللہ کا تقوع ہوگا انسان توحید پر قائم رہے گا انسان شرک نہیں کرے گا کیونکہ سب سے بڑا تقویٰ یہی ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے خالص اللہ کی بات کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ شرک نہ کرے نبی کی سنت پر نبی کے طریقے پر قائم رہے دین کے اندر اور خرافات نہ پیدا کرے کیونکہ بدعت اور خرافات یہ ہاؤس سے بھگائے جانے کا ذریعہ ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کچھ لوگ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے ہاؤس پر پانی پینے کے لیے آپ کہیں گے ان کو آنے دو ہمارے پاس فرشتے ان کو بھگا دیں گے ہمارے بھی پوچھیں گے کیا ہوں یہ تمہاری امت کے لوگ ہیں ان کے جو جسم اعضا ہوں گے وضو کے چمک رہے ہوں گے آپ ان سے پہچانیں گے کہ ہماری امت کے لوگ ہیں تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم ان نماس ماحد صبح ادق ان تدری ماں آد و بآدت آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی بدعتیں پیدا کر دی تھی فی الحال ابھی کہیں گے سہقن سحق لمن غیر آبادی میرے بعد جس نے تبدیلی کر دی دین کو یا دین کو بدل دیا ایسے لوگوں کے لیے دوری ہو پھر آپ ان کو بھگا دیں گے بدعتیوں کو جو بدعت کرتے ہیں تو اللہ کے سر کی سنت پر قائم رہنا ضروری ہے آپ کے طریقے پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے تو یہ بدعت حوض سے دوری کا ذریعہ ہے تو یہ ایک انسان کے اندر اگر تقوا پیدا ہو جائے تو انسان سیدھے راستے پر رہے گا انسان کہ <تصفح> سیدھے راستے پر رہے گا اور وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا توحید پر رہے گا سنت پر رہے گا عدلانصاف کرے گا برائیوں دورید اختیار کرے گا سب کا حق دے گا اللہ کا حق ادا کرے گا لوگوں کے حق ادا کرے گا انسان اگر متقبی بن جائے لیے اللہ رب نے جنت متقیوں کے لیے ہے جنت کن کے کی لیے بنائی گی متقیوں کے لیے تو تقوا یہ عظیم مقصد ہے رمضان کے روزوں کا تقویٰ کے لیے اللہ رب رمضان کے روزے فرض کیے روزہ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر دے کہ اسلام کے اندر روزہ نہیں ہے تو مسلمان باقی نہیں رہے گا کیونکہ رکن ہے وہ اسلام کا اگر کوئی علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر کے ہاں اگر کوئی جائل ہے ان پڑھ ہے یا مسلمان اس کو کچھ نہیں معلوم تو اس, اس کا معاملہ الگ ہے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے اور اسلام کے اندر اس رکن کا انکار کر دے کہ اسلام کے اندر روزہ وغیرہ کچھ نہیں ہے تو وہ ایک رکن کا انکار کر رہا ہے اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا کتنا اہم ہے نسی کے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے اور ان دونوں نے کہا آپ کو لے کر گئے اور ایک پہاڑی پر چلنے کے لیے کہا تو ہمارے بھی چڑھے اس پہاڑی پر تو آپ نے دیکھا وہاں جا کر کے جہنمیوں کی آواز آپ نے سنی کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ الٹے لٹکے بھی ہیں جیسے کسائی ہوتا نا بکرے الٹا لٹکا دیتے نا وہاں اوپر اور سر نیچے ایسے کچھ لوگ الٹے لٹکے بھی ہیں اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں اور خون بہہ رہا ہے تمہارے بھی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کا یہ لوگ ہیں جو رمضان میں وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے وقت نہیں ہوا افطار کر لیتے تھے رمضان کے روزے امام اللہ کو بیان کے, اس کے بعد بیانیا کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو رمضان کا روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیں تو جو رمضان کا روزہ ہی نہ رکھے اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی یہ وقت سے پہلے سورج غروب نہیں ہوا اس سے پہلے انسان افطار کر لیا تو یہ ان لوگوں کی سزا ہے تو جو روزہ ہی نہ رکھے گا اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی اس سے بڑی سزا ہوگی نا اس سے بڑی سزا اس کے لیے ہوگی تو اس سے معلوم ہوتا کہ رمضان کے روزے کتنی اہمیت کہاں ملیں رمضان کا روزہ ہر مسلمان پر آقل ہے بالغ ہے اور مقیم ہے اس پر اللہ رب العام نے فرض کر دیا قادر ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے اگر قدرت نہیں ہے مان لیجئے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا جیسے کوئی دائمی مریض ہے بوڑھا انسان ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا وہ مقیم پر روزہ فرض ہے مسافر پر نہیں ہے مسافر اگر نہ رکھے بعد میں اس کو قضا کرنا سفر میں نہ رکھے وہ بعد میں قضا کرے بعد میں وہ قضا کرے مسافر پر جو ہے روزہ رمضان کا فرض نہیں ہے اس کے لیے رخصت ہے شریعت کے اندر اگر رکھ لے تو الحمدللہ بعد میں اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر نہیں رکھتا تو بعد میں اس کو قضا کرنا ضروری ہوگا ٹھیک یہ آسانی ہے شریعت کی طرف سے دن میں یہ مسافر کے لیے آسانی ایسے بیمار ہے کوئی بیمار ہے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو ہر دن کے بدلے مسکین کھانا کھلائے گا وہ یا اس طریقے سے زیادہ عمر دراز انسان ہے اسی سال نبے سال کا بوڑھا بچارہ مرد ہو یا عورت اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے روزے پر قاتم نہیں ہے قدرت نہیں ہے تو روزہ نہ رکھ کے ہر دن کے بدلے مشکل قابل کر دیں ایسے اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو اگر اس کے پاس عذر ہے تو روزہ نہیں ہوگا جیسے عورت مان لیجئے بچے کی ولادت ہوئی ہے چالیس دن تک خون آتا ہے زیادہ زیادہ کم میں بھی خون ختم ہو سکتا ہے کہ دن ضروری ہے زیادہ زیادہ نفاس کا خون چالیس دن رہتا ہے ہمارے ہاں ایک بڑی غلطیاں کرتی ہیں عورتیں بڑی غلطی کرتی ہو کیا ہے کہ کی ولادت کے بعد چالیس دن تک کو نماز روزہ کچھ نہیں کریں گی چالیس دن تک چالیس دن یہ زیادہ زیادہ مدت ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیس دن کے اندر خون ختم ہو جائے اگر نفاس کا خون ختم ہو گیا تو نفاس ختم ہو گیا چالیس دن ضروری نہیں ہے کہ چالیس دن تک عورت ناپاک رہے گی یہ 40 دن تو کیا ہے یہ زیادہ زیادہ مدت ہے بات سن نا آج کل تو دوائیں آئی ہوئی ہیں کہ عورتیں دوائیں کھا لیتی ہیں تو خون جلدی نچھوڑ چھوڑ جاتا ہے ان کے جسم سے جلدی نکل جاتا ہے زیادہ دن تک خون نہیں چلتا ہے رہتا ہے تو اگر بیس دن میں تیس دن میں خون ختم ہو گیا تو پھر وہ پاک ہوگی نہا لے غسل کر لے اور پھر اس کو نماز پڑھنا ضروری ہوگا اور روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا جو روزے باقی بچیں گے تو ایسا نہیں کہ چالیس دن تک عورت ناپاک رہتی نہیں جب خون جب تک خون رہے گا جب تک ناپاک رہے گی اور زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک خون رہتا ہے اس سے پہلے اگر خون ختم ہو گیا تو پاک ہوگی عورت اور جب پاک ہو جائے گی روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا تو عورت کے پاس اگر قدر ہے یعنی حیض کا خون جیسے آتا عورتوں کو بالغ ہوتی لڑکیاں تو حیض کا مہینے میں خون آتا ہے مہینے میں تین دن پانچ دن سات دن نو دن ہر ایک الگ الگ رہتا ہے تو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی ایسی بچے کی ولادت ہو گئی تو روزہ نہیں رکھے گی لیکن بعد میں روزے کی قزا کرے گی وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی روزے کی قزا کرے گی وہ حالانکہ نماز زیادہ اہم ہے لیکن شریعت ہے دین اللہ رب کا اللہ نے اس کے لیے نماز کو معاف کر دیا یہ روز کیا نام ہے یہ روزے کو بعد میں قضا کرنا ہے اور نماز کو اس کے لیے اللہ نے معاف کر دیا نماز <coughs> اس کے اوپر لیکن روزہ ہے لیکن ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی بعد میں روزے کی قزا کرے گی لیکن نماز کی قزا نہیں کرے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئیں انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ ایک عورت جو ہے جس کو حیض آتا ہے یا نفاس کا خون آتا ہے تو وہ تو بعد میں روزہ رکھتی ہے نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے نماز کیوں نہیں پڑھتی بعد میں قضا کیوں نہیں کرتی روزہ کی قضا کرتی ہے بعد میں لیکن نماز کی کیوں نہیں کرتی تو اتحاشہ ضی اللہ نے پوچھا کیا تم حروریہ ہو حروریہ خوارج کے فرقے کا نام تھا جو دین کو اپنے عقل کے مطابق سمجھتے تھے ان کی عقل میں جو آئے گا تو مانیں گے نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے اب عقل کیا کہتی ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے تو نماز کی بھی قضا ہونی چاہیے جب روزے کی قضا ہے تو نماز زیادہ اس سے اہم ہے نماز دوسرا رکن ہے روزہ چوتھا رکن ہے تو یہ عقل لگانا قیاس لگانا شریعت کے مقابلے میں نص کی موجودگی میں آیت ہے حدیث ہے نص موجود ہے لیکن پھر بھی انسان اپنی عقل لائے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے تو آپ اس نے کہا کہ سے عاشا نے کہا کہ کی کیا تم حروریہ ہو یعنی خارجی فرق سے تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں لوگوں میں سے نہیں ہوں لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں ایسا ہے تو اتیاشا نے کیا جواب دیا اسی طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا حکم ہے بس اللہ کا اللہ جیسا حکم دیا نبی نے جیسا حکم دیا انسان کرنا ہے اس میں انسان کو اپنی عقل کے مطابق نہیں چلنا فس تقیم کماؤ جیسا اللہ کا حکم ہے ایسے ہی آپ اختیار کیجیے نبی اور رسول اور اللہ کے حکم کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا حکم ہے اس پر قائم رہنا تو استقامت دین کے مطابق اللہ عس کے رسول کے حکم کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا اپنی خواہش کے مطابق نہیں اپنی عقل اور اپنے من اپنے من کے مطابق نہیں شریعت کے مطابق دین کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اسی طریقے سے اس اللہ کا حکم ہے بس ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ ہم روزے کی خزاں کریں نماز کی خزاں نہ کریں خلاص دین کا معاملہ ہے اس انسان اپنی عقل نہیں لڑائے گا کیوں ایسا کیا اللہ نے ایسا کیوں کیا رسول نے نماز کی خزاں کا بھی حکم ہونا چاہیے نہیں حکم آ خلاص ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا اللہ رسط دے دیا عورتوں کو نہ رکھے نماز جو نماز کی خزا نہیں کریں گی وہ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ یہ اللہ حبان نے فرض کر دیا فمن شعید امین کم اشارف السم ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اس کے روزے رکھے اللہ رب ال رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا رمضان سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے اسی مہینے اللہ نے تمام آسمانی کتابوں کو نازر فرمایا اسی مہینے میں ساری دنیا میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو یہ رمضان کے روزے یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ اور مقیم مسافر نہیں مقیم اور قادر یعنی روزہ رکھنے پر قادر ہے ان پر لاحدہ اس کو فرض کر دیا بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے البتہ بچوں کو آگ دلوانے کے روزہ رکھوایا جائے گا مجنون جو پاگل ہیں عقل نہیں ان پر روزے نہیں فرض ہیں نماز بھی فرض نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایسے مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے جو قادر نہ ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے جیسے بیمار ہیں بیمار رہتے ہیں ہمیشہ نہیں رہ سکتے یا زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں نہیں رہ سکتے روزہ تو ہر دن کے بدلے ایک مسکن کھانا کھلائیں گے ایسے ان کے پاس عزر کا نہ ہو نہ اگر عزر ہے تو اسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھیں گے جیسے عورت ہے حیض عزر ہے یا اس طریقے سے نفاس عزر ہے یا ایسے اگر کوئی آدمی ہے مان لیجئے اور کچھ لوگوں کو ان کی جان بچانا ہے تو انسان روزہ توڑ دے نہ رکھے روزہ کیونکہ جان ہے نہیں ہے آگ لگ گئی ہے بچے لوگ آگ میں جل رہے ہیں یا سیلاب آیا ہوا ہے لوگ پانی میں ڈوب رہے ان کو بچانا ہے تو ایسی صورت میں اگر انسان روزہ رکھے گا تو اس کو کمزوری لاحق رہے گی وہ نہیں بچا سکتا ہے زیادہ محنت نہیں کر پائے گا کوشش نہیں کر پائے گا تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دے وہ اس کے پاس ادھر ہے بعد میں روزے کی خزا کر لے بعد میں روزہ رکھ لے وہ بعد میں روزہ رکھ لے کیونکہ جان بچانا ضروری مسلمان کی جان بچانا ضروری ہے تو اگر کہیں آگ لگ گئی یا اس طریقے سے ناگہانی کوئی مسئلہ پیش آ گیا کہ لوگوں کی جان بچانا ضروری ہے تو اسی صورت میں انسان کے کی لیے کیا ہے انسان روزہ توڑ دے اور ان کی جان بچا لے بعد میں انسان روزے کی قزا کر لے شریعت نے باقاعدہ اس بات کی اجازت دی ہے ایسا نہیں کہ انسان جو ہے لوگوں کو جلنے دیں مرنے دیں اور انسان روزے میں نہیں حتیٰ کہ انسان اگر نماز میں ہے نماز میں اگر مان لیجیے کوئی سانپ آ گیا بچھو آ گیا نماز توڑ دیجیے لوگوں کی جان بچانا ضروری ہے آپ کے لیے حتیٰ کہ اگر آپ حرم کے اندر ہیں تو بھی آپ کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے جی کوئی بچہ مان لیجیے اور یہاں پلک لگا ہوا ہے کس کا لائٹ بجلی کا کافی تیز پلک ہے بچہ اس میں کھیلا اس کو شارٹ مار دے گا بچے کی جان چلی جائے گی نماز توڑ دیجیے آپ بچے کی جان بچا لیجیے جان رہے گی تبھی انسان نماز پڑھے <coughs> گا بچے کی جان بچانا ضروری نماز آپ بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بچے کی جان چلی گئی جان واپس نہیں لا سکتے سانپ زہریلا ہے بچو زہریلے ہوتے ہیں کاٹ لیا سانپ انسان مر سکتا ہے آپ نے دیکھا پہلے آپ نماز توڑ کر کے سانپ کو مارنے کی کوشش کیجیے یا لوگوں کو بتائیے تاکہ سانپ سے اپنے آپ کو لوگ بچا سکیں شریعت میں بڑی آسانی ہے اتنا مشکل نہیں شریعت جتنا ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا کہ انسان نماز میں آئے تو یہ صورت میں اب کچھ نہیں کر سکتا اللہ کرسم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے بچے آتے تھے عورتیں آتی تھیں بچوں کی آواز سنتے نماز آپ مختصر کر دیا کرتے تھے بچوں کے رونے کی وجہ سے نماز مختصر کر دیتے تھے اور آپ کہتے تھے جب کوئی نماز پڑھائے تو سب کا خیال رکھے بوڑھوں کا خیال رکھے عورتوں کا خیال رکھے اور جو ہے مریضوں کا خیال رکھے حاجت والے ان کا خیال رکھے آپ ان کا باقاعدہ حکم دیا تو دین ہے آسان دین ہے یہ شریعت اللہ نے بہت آسان بنائی ہمارے لیے ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا تو کہنے کا مقصد کے رمضان کے روزے فرض ہیں آج بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی ہمارے معاشرے میں لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. پہلے تو ایسا تھا کہ رمضان میں ہمارے ملکوں میں ہوٹل کھلے رہتے تھے لیکن ہوٹل پر, پر پردہ لگا دیتے تھے اب وہ بھی نہیں لگاتے ہیں خلاص اب جائیے سب کے سامنے کھائیے <laughs> سب کے سامنے پانی پیے بھی نہیں لگاتے <laughs> ہیں بچے ہیں پچیس سال کا لڑکا ہے امتحان دے رہا ہے نیٹ کا یا کسی کا اگزام دے رہا ماں باپ کہتے ہیں مت روزہ رکھو امتحان اچھا نہیں جائے گا <laughs> یہ سب نہیں صحیح میرے بھائی بالغ ہو گیا ان کا پچیس سال کا اٹھارہ سال کا بیس سال کا ہے ہمیں اس کو روزہ رکھنے کے لیے جو ہے دباؤ ڈالنا چاہیے اسے حکم دینا چاہیے اس کی تربیت کرنی چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا پیپر اچھا نہیں جائے گا آج روزہ مت رکھو بعد میں روزہ رکھ لے نہیں میرے بھائی یہ عزر نہیں روزہ توڑنے کا کہ آپ شریعت توڑ کر کے روزہ توڑ دیجئے نہیں روزہ رکھنا فرض کر اللہ رب العامن نے فرض ہی ہے بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے یہاں کے نوجوان لوگ روزہ نہیں رکھتے جب زیادہ عمر ہو جائے تب لوگ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے لوگ ابھی کہاں عمر چلی گئی ہے جو کوئی فلاں آدمی نہیں روزہ رکھتا اس کی کتنی عمر ہے فلاں لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کی کتنی عمر ہے ابھی آپ کی عمر کہاں چلے گی روزہ رکھنے کی بعد میں روزہ رکھنا ارے بعد میں کسی نے دیکھا ہے وہ بات کوئی دیکھا کب تک انسان کی زندگی رہے گی کہ انسان جئے گا بڑھاپے تک کیا زمانے میں موت نہیں آتی ہے موت نہیں آتی ہے ماں کے پیٹ میں بچہ مرتا ہے کہ نہیں مرتا پیدا ہونے کے بعد مر جاتا میں بچہ مر جاتا ہے لوگ مر جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اپنی عمر معلوم ہے کہ ہم ستر سال جیئیں گے ساٹھ سال جیئیں گے اب فرض ہو گیا اب اس کو اب اس کو مؤخر نہیں کر سکتے کہ نہیں امسان رکھیں رکھے ہیں اگلے سال سے رکھیں گے آمسان امتحان چل رہا ہمارا نہیں ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے ہاں انسان کی اگر جان خطرے میں ہے بہت زیادہ بھوک لگ گئی سفر کی کیا نام شدت ہے زیادہ وہ الگ مسئلہ اپنی جان بچانے کے لیے یا کسی اور کی جان بچانے کے لیے لیکن اگر کوئی ادھر نہیں انسان کے پاس ہے تو امتحان تیاری اور پیپر یہ ساری چیز یہ عذر نہیں ہے کہ انسان اس عذر کی بنیاد پر روزانہ رکھے یہ کیا غلط ہے یہ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کے ذمہ دار ہیں اللہ مطالعہ کو انفس کم علی کو اپنے آپ کو اپنے اہلیال کو جانم سے بچاؤ اپنے آپ کو بچانا اور اپنے بال بچوں کو بچانا بیوی بی کو بال بچوں کو اولاد کو سب کو بچانا تو ہمیں ان کی تربیت کرنا ان کو سمجھانا ان کو پیار سے محبت سے سرب ساحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہتے تو روزہ رکھو جب افطار کرو گے ہم آپ کو گفٹ دیں گے آپ کو انعام دیں گے اسی لالچ بچے روزہ رکھتے تھے کہ ہم جب روزہ رکھیں گے تو ہم کو انعام ملے گا تو عادت اگر ڈلوائیں گے شروع سے تب عادت بچے کی ڈلتی ہے اب بچہ بیس سال کا ہوگا کہ روزہ رکھو نہیں رکھ پائے گا وہ اٹھارہ سال کا ہوگا نماز پڑھو نہیں پڑھ پائے گا چھ سال کا ہو گیا نماز پڑھنے کا حکم دو ہے نا سات سال کا دس سال کا ہو گیا نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم ہے تاکہ تربیت ہو ٹریننگ دی جائے بچے کو پہلے سے اس کو تیار کیا جائے کہ کی نماز پڑھنا ہے چلو ابھی عمر کم ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے نماز پڑھنا ہے تم کو اب یعنی کہ اٹھارہ سال کا بچہ ہوگا اب چلو بھائی نماز ہی مان پڑے گا نماز ہو. بچپن سے تربیت کی جاتی ہے بچپن سے تو یہ بہت ضروری ہے اس سے بڑی کوتاحی ہوتی ہے ہم لوگوں کے یہاں اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے اور بچیوں کا خیال رکھتے کتنے سالوں بچیوں کو جو ہے ایسے ایسے کپڑے پہنا جو کافی عورتوں کا لباس مرد کا لباس اتنا چست اتنا تنگ لباس جینس پینٹ شرٹ پتا نہیں کیا کیا اگر بچپن سے پہنائیں گے بڑے ہونے کے بعد آپ ان پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے بچپن سے ان کو شری لباس پہنائیے چوڑا لباس ہو موٹا لباس ہو تنگ نہ ہو چست نہ ہو باریک نہ ہو پتلا نہ ہو, ہو. لیکن ابھی کبھی بچی ابھی عمر ہی کیا اس کی ابھی تو چھ سال کی سات سال کی ہے چار سال کی عمر ہی کیا ہے جب بچپن سے سکھا دیں گے تو بڑے ہونے کے بعد اس کو ہاں آپ درخ نہیں درخت لیکن جب چھوٹا ہے نا اس کی شاخ جدھر چاہے آپ موڑ سکتے ہیں لیکن بڑا ہونے کے بعد نہیں موڑ سکتے کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تربیت اس وقت نہیں ہو تربیت بچپن میں ہوتی ہے چھوٹے میں تربیت ہوتی ہے بڑا ہونے کے بعد تربیت نہیں ہوتی ہے تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کو تمام باتیں سکھائیں کہ اللہ رب اللہ نے روزہ فرض کر دیا ہے اور یہ رکن ہے اسلام کا اور یہ رکھنا ضروری واجب اور ضروری ہے روزہ رکھنا امتحان, امتحان, امتحان بھی تیاری کرو ہم کو امتحان نہیں منا کرتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امتحان جو روزہ چھوڑ کر کیا بھی امتحان کی تیاری کرو اور اس میں آپ جاؤ یہ نہیں شریعت کہتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے رضا کے اللہ خیت ان شاء اللہ بات تھوڑی لمبی ہوگی اگلے دن انشاءاللہ حج کے بارے میں بیان کریں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اللہ تعالی ہمیں تمام فرائض اور تمام واجبات کی پابندی کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھا محمد والا علی اجمعین